مدن ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر انسان ان کا شمار کرنا شروع کرے ان کو گننا شروع کرے ان کی تعداد نوٹ کرنا شروع کرے تو انسان آجز آ سکتا ہے اس کی لکھائی ختم ہو سکتی ہے لکھنے کی طاقت ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان اور اللہ تبارک وطیٰ کی نعمتوں کا جو ذکر ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا خود خالق کائنات جلا بالا نے ارشاد فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہم غور کر لیں دیگر چیزوں پر غور کرنے کی کیا حاجت ہے بندہ اپنے آپ پر ہی اگر غور کر لے مثال کے طور پر اپنی آنکھ پر غور کر لے اپنی آنکھ پر غور کر لے اپنے بلڈ پر غور کر لے اپنے آرگنس پر غور کر لے اپنے جسم کے اعضاء پر غور کر لے تو یہ جسم کا جو ہمارے اعزاں ہیں جسم کے جو اذاں ہیں یہ بھی بہت ساری نعمتوں کے مرکب ہیں ایک مثال ہم لے سکتے ہیں بلڈ کی خون خون کا بھی جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سی بی سی اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے تحت بھی ٹیسٹ کے تحت آپ کو پتہ چلے گا کہ خون کا جب معائنہ کیا جاتا ہے تو خون کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں جو موٹی چیزیں ایک بیان ہوتی ہیں وہ ہیں ہیمو جو خون کے ریڈ سیلز ہوتے ہیں جو لنگز میں سے آکسیجن لے کر کے سارے جسم کے اندر پرووائڈ کرتے ہیں یہ بلڈ کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وائٹ سیلز پلیٹلیٹس یہ بھی خون کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں صرف خون اچھا ان ہیملوبنس کا اگر مطالعہ کیا جائے ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہی ہیمو گلوبل خود ایک بہت بڑی جسے آپ یوں سمجھے کہ ایک دنیا ہے جس کے اندر نیوکلیس بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی پائی جاتی ہیں پورا خلیہ ہوتا ہے ایک سیل ہوتا ہے بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار ہم نہیں کر سکتے اللہ سبارک وطیہ نے ہمیں جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی وہ یہ عطا فرمائی کہ ہمیں اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و عرسلم کا امتی بنا دیا پیار آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرما دیئے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہے اور ایسی ایک زبردست نعمت ہے کہ اگر صرف اس ایک نعمت کا انسان ساری زندگی شکر ادا کرتا رہے تو شکر ادا ہو نہیں سکتا نبی یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی ذات بابرکات حضور دنیا میں تشریف لائے غموں کا جو جہالت کا اندھیرا تھا یہ ختم ہو گیا اور ہدایت کا نور یہ دنیا کے چار دھانگ عالم کے اندر یعنی دنیا میں چاروں طرف ہدایت کا نور جو ہے یہ پھیل گیا اور اللہ سبارک وطالی کے احکامات اور اللہ سبارک وطالع کے قرب کی طرف بلایا گیا اور انسانوں کو اللہ سبارک وطہ کا رستہ بتایا گیا رشد و ہدایت کی بات بتائی گئی سکھائی گئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کی ذات حضور تشریف فرمات ہے جب ظاہر اعتبار سے تشریف فرماتے پھر بھی پیار آکا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پر مہربان اور اب پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں ہے اب بھی اپنے غلاموں پر مہربان ہے اور شفقت فرماتے ہیں کرم فرماتے ہیں اب بھی اگر کوئی غلام اپنی جھولی پھیلائے اپنا دامن پیار آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھیلائے تو پیار آکا صلی اللہ علیہ وسلم بھر بھر کر عطا فرماتے ہیں یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے جن کا ہمیں ضرور شکر ادا کرنا چاہیے اور پیار آکا صلی اللہ علیہ و عرسّہ کی موجودگی کا شکر ادا کرنا اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا یہ صحابہ کرام علیہ مرضوان کا معمول بھی ہے بھارت میں آج کر رہا تھا کہ پیار آکا صلی اللہ علیہ و قبر انور میں ہیں پھر بھی اپنے غلاموں کو نوازنے والے ہیں امیر حضرت مولا کائنات علی گل مسزہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ سلطان مکہ مکرمہ سردار مدین منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار فائض انوار میں جلوہ گری کے تین روز بعد یعنی حضور ع. علیہ السلام کے وسال ظاہری کے تین دن بعد ایک بدو حاضر ہوا اور اس نے اپنے آپ کو قبر منور پر گرا دیا اور قبر منور کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور یوں ارد گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم جو کچھ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے سنا ہے وہ ہم نے آپ سے سنا ہے اور وہ یہ ہے فر الحمر رسول لواجد اللہ طباب رحیمہ کرجم ایمان اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی اپنی جان پر ظلم کیا ہے یعنی گناہ کیے ہیں اور آپ کی بار بے بےکس پنا میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے استغفار فرمائیں اللہ تبارک بطالی سے میرے لیے بخشش کو طلب فرمائیں قبر انور سے آباد آئی قد غفر الگ یعنی بے شک تیرے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے سبحان اللہ عیب محشر میں کھلا ہی چاہتے تھے میں نثار عیب محشر میں کھلا ہی چاہتے تھے میں ڈھک کے پردہ اپنے دامن میں چھپایا شکریہ افیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے جو اپنے غلاموں کو نوازنے والی ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک پر فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے گی ہیں لاکھ بنائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے گی ہیں رنگے بے رنگوں رنگے کا رنگے پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے, چھپاتے یہ ہیں کہ دو رضا, رضا سے خوش ہو خوش رہ مجھدہ رضا کا مجدار سناتے گئے ہی ہی ہیں اور حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حضور علیہ سلاد والسلام کی شان عظمت کا بیان فرماتے ہیں کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو آج عید, عید کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے چاہ میری گے حشر میں حشر حشر دیتے رسوائی دیتے ہو آپ غور کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ سلاۃ وسلام یہ اللہ تبارک وطالع کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور علیہ سلاۃ وسلام کے صدقے سے آج ہم دنیا میں جی رہے ہیں اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ جی رہے ہیں تو آقا کریم علیہ ست کا انداز دیکھیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے پیار کرنے والے اپنی امتوں سے محبت فرمانے والے ان پر درگزر فرمانے والے منہ مانگی مرادیں عطا کرنے والے یعنی پیارے آکا عرص السلام کی بارگاہ میں اگر کوئی محدث حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجو مجھے بھوک لگی ہے تو پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کھانے کے لیے انتظام فرمایا ان کے لیے کھانے کا اہتمام فرمایا اگر کوئی پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے صحابۂ کی نام حاضر ہوئے پانی کے لیے حاضر ہوئے حضور نے پانی اتا فرمایا یعنی امتی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جب بھی جاتا ہے تو پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دامن بھر کے اس کو نوازتے ہیں اور کیوں نہ نوازیں خود ہی فرماتے ہیں اور فر تو سیمن اللہ تعالی نے مجھے بانٹنے والا بنا کر بھیجا ہے بین میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں اب بات غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی اتنی بڑی نعمت اور پھر آپ اپنے غلاموں پر مہربان ہیں شفیق ہیں کریم ہیں قرآن کریم میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا عزیز الما تم حریث علیکم بالمؤمنین رعف الرحیم اللہ اکبر ایک جگہ پر فرمایا وہر اعلیٰ حضرت دونوں باتوں کو شیر میں جمع فرمایا مومن ہوں مومنو پہ ہو سائل خوشی لا نہر کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمتوں کے در کھلے ہوئے ہیں آپ کی بخششوں کے در کھلے ہوئے ہیں آپ کی اتاؤں کے در کھلے ہوئے ہیں اور ہم اپنے آپ پر غور کریں ہم امتی کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں ماہ رمضان مبارک پیار آکاش صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں عطا ہوا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنے شب و روز کس طرح سے گزار رہے ہیں اس پر غور کی حاجت ہے کوئی فضول گوئی میں ٹائم گزار رہا ہے کوئی چوک پہ بیٹھا جو ہے وہ ٹائم پاس کر رہا ہے وہ گپیں ہانک رہا ہے باتیں کر رہے ہیں جو ہے وہ کر رہے ہیں اللہ معاف کرے شرطیں لگا رہے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں کھیل تماشوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں میں نے ایک بڑی پیاری بات پڑھی کہ رمضان مبارک کی راتیں یہ عبادت کرنے کے لیے ہیں یہ ہمیں بخشوانے کے لیے آتا ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں آتا ہمارے ہاں دیکھیں راتوں کو چوری کی لائٹ استعمال کر کے کرکٹ کھیلنے میں وقت گزار رہے ہیں اور پیارے یاقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور رہ کے زندگی گزار رہے ہیں سنتوں سے دور رہ کے زندگی گزار رہے ہیں آپ دیکھیں حضور کا صدقہ ہے کہ آج ہم دنیا میں گی جی رہے ہیں ہم پر عذاب ایسے نہیں آتے سے پہلی قومیں تھیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی تھیں تو ان پر میرے مدریس کے ناظرین عذاب آتے تھے بندر بن جاتے تھے سور بن جاتے تھے خنزیر بن جاتے تھے بستیاں ملیا میٹ ہو جاتی تھیں تباہ و برباد ہو جاتی تھیں زمین سے اٹھا کے الٹا کر کے ان کو جو ہے وہ آسمان پر سے لے جا کر کے پٹخا گیا دیچے یہ یعنی یہ ان کے انجام ان کے ہوئے العمان الحفیظ اللہ محفوظ فرمائے آج اگر ہم لوگ بھی گناہ کرتے ہیں ہمیں نہیں ہو رہا پیار وسلم کا گنا کرتے رہیں گے یوں ہی غفلت میں زندگی گزارتے رہیں گے یہ انداز سیک نہیں ہے ہاں اگر کہیں حاضری کی تمنا رکھنی ہے یا کہیں جانا ہی ہے یا کہیں وقت گزارنا ہی ہے یا کہیں بیٹھنا ہی ہے تو دین اسلام نے دیکھیں ہمیں کیا کچھ نہیں عطا فرمایا ہم تو اس وقت آلٹرنیٹ کی طرف تو اس وقت جائیں دائیں بائیں تو اس طرف دیکھیں جب ہمارے پاس کچھ نہ ہو جب ہمارے دین نے ہمیں کچھ نہ بتایا ہو یا ہمارے دین نے ہمیں موقع اتا نہ فرمایا ہو اگر آپ کو بیٹھنا ہی ہے جیسے مثال کے طور پر گھر میں نہیں بیٹھنا گھر سے باہر بیٹھنا ہے رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے آخری دس دن ہے آپ مسجد میں آئیں احتکاف کریں حج و عمرے کا ثواب بھی کمائیں مسجد میں رہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں ریاضت بھی کریں آپ نمک بھی یہ گھر میں اگر نہیں رہنا گھر سے باہر رہنا ہے تو یہ بھی ایک ذریعہ دے دیا اچھا کہیں جانا ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں کہیں جاؤں اپنے علاقے سے نکلوں اپنے شہر سے نکلوں تو اس کے لیے بھی بالکل ہے جانا ہے تو کہاں جائیں مدینہ شریف جائیں مکے شریف جائیں شہ خطریک امیر فرماتے ہیں دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے سسرے شاہی کا نظارہ کچھ نہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کہیں جائیں اور وہاں پر جا کے جو ہے وہ کچھ ہماری ایکٹیویٹی ہو تو بالکل یہ بھی دینی اسلام کے اندر ہمارے پاس موجود ہے ملتا ہے ہمیں پاک میں آئیں مکہ پاک میں آ کے کر عمرہ کریں عمرہ الحمدللہ للہ طواف اس کا دیکھیں ایک ایک ایک ایک ایک عام ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہ کیا ایکٹیویٹی ہے جس کو کر کے بندے کا سکون غائب ہو جائے جو ہے وہ طبیعت ہلکان ہو جائے اور بندہ بوجھل ہو جائے اور یعنی مزید ٹینشن کا شکار ہو جائے اس ایکٹیویٹی کا کیا کرنا ہے یہ جو دین اسلام نے ہمیں انداز اپنایا ہے یہ قسم مبارک انداز ہے دیکھیں مکہ پاک میں ہے طواف کعبہ کر رہے ہیں اور اس دوران اگر یہ ذہن میں ہے حضور کعبہ حاضر ہیں حرم کی خاص برسر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یا وری پر ہے نہ ہم آنے کے قابل سے نہ منہ قابل دکھانے کے مگر ان کا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے جو ہے سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ, چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے اور پھر آخر میں کہا کہ حسن جب حسن حج کر لیا کابے سے آنکھوں نے پائی چلو دیکھے وہ ہستی چلے ہاں چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے یہ دین اسلام کی مبارک تعلیم ہے بندہ اس تصور کے ساتھ اب بندہ طواف کر رہا ہے کہ میں کعب شریف کے حضور حاضر ہوں طواف کر رہا ہوں اللہ تبارک وطالعہ کی عظمت کو جلال کو دل میں محسوس کر رہا ہے ایک ایکٹیویٹی بھی کر رہا ہے ایک انداز بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں دل کا سکون بھی پا رہا ہے مدنی نہیں چلے کہ ناظرین میں عرض کروں واللہ العظیم جو سرور اور جو سکون اور جو تمانیت اور جو قرار اللہ تبارک وطالعہ کی یاد میں گم ہو کر تباف کرنے کا ہے نا یہ کہیں اور جا کر گھومنے پھرنے کا اور تو گھومنا پھرنا ہوتا ہے یہ گھومنا پھرنا نہیں ہے یہ تو رب کی عبادت ہے لیکن جو سرور یہاں ملے گا وہ کہیں اور نہیں ملے گا پھر یہاں سے تباف کر لیا آپ جو ہے وہ تباف کے نوافل پڑھ لیے جی تصدو کھو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر سبحان اللہ طواف خانہ کعبہ عجب دلکش منظر ہے عجب دلچسپ منظر ہے سو رگے گئے دے گرد لا لا لا تصو رگے گئے ججب دل جسپ من سے ہے تباد کانے کبا عجب دل جسم من ہے اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ تو یہاں پر سکون ہے تمانیت ہے اور ہم اگر سکون کسی اور جگہ پر ڈھونڈ رہے ہیں وہاں پر نہیں ہے یوں ہی صفا مروا کی صحیح کرتا ہے اللہ اکبر صحیح کرنے کا بھی ایک اپنا ہی لطف ہے ایک اپنا ہی سرور ہے سبحان اللہ پھر جب عمرہ مکمل ہوتا ہے بندہ تفہیر کرواتا ہے یا حلق کرواتا ہے اس وقت پھر ایک جو خوشی ہوتی ہے وہ وہ خوشی الفاظ میں میرے پاس تو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے تو مدن چلے کہ ناظرین میرے یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ادھر ادھر کہیں اور آگے پیچھے آنے جانے کی یا کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے جب ہمارا دین ہمارا اسلام ہمیں یہ سب کچھ عطا کر رہا ہے ہمیں یہ سب کچھ سکھا رہا ہے ضرورت اس عمر کی ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دین اسلام پر عمل کرنے والے بنے اور ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ میرا جو بھی مسئلہ ہے میری جو بھی پرابلم ہے میرا جو بھی مطلب جو بھی پرابلم پریشانی ہے ان سب کا حل میرے دین میں ہے اور میں نے ان کا حل دین اسلام سے ہی لینا ہے اور اس کے لیے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا اور علم دین حاصل کرنا بھی ہے اللہ وبارک بطالہ ہم علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سارے اپنے دل کے اندر ایک شوق پیدا کریں ایک ذوق پیدا کریں اور وہ یہ کہ مجھے حج پر جانا ہے میں مکے میں جاؤں گا میں طواف کروں گا میں زمزم شریف پیوں گا میں عرفات شریف کی زیارت کروں گا وقوف عرفات کروں گا میں مضلفہ میں جاؤں گا میں مینا میں جاؤں گا میں قربانی کروں گا میں حج کا احرام باندھوں گا پھر اس کے بعد میں پیار آکا صلی اللہ تعالی علیہ و عرسلم کے مدینہ تغیبہ میں جاؤں گا اور جاؤں گا تو کیسے جاؤں گا اپنے آپ کو حقیر سمجھ کر اپنے آپ کو مسکین سمجھ کر اپنے آپ کو ذلیل سمجھ کر بلکہ اپنے آپ کو ایک بھاگا ہوا غلام جس طرح ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کے پاس جاتا ہے تو اسی انداز میں میں بھی مکہ پاک کی حاضری دوں گا شیخ طریقت امیر اسنت کا وہ شعر ہے نا محمود بھائی آپ فرماتے ہیں کہ میں مکے میں جا کر کروں گا طوافر نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا میں مکے میں جا کر رو گا تاپ میں ماں میں جا کروں گا نسیپ بیم زم مجھے ہو گ پینا نصیبہ بیزم زم مجھے او گ پینا خوشا جو متا جا رہا ہے گینا پہنچ جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس مبارک راہ پر چلنے والوں پر تو بڑی کرم ہوتے ہیں کیسا کرم ہوتا ہے ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں حکایت سناتا ہوں حضرت سیدنا ابراہیم خباس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں شدت پیاس سے بے ہو کر گر پڑا تو کسی نے میرے منہ پر پانی چھڑکا میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل بزرگ خوبصورت گھوڑے پر سوار کھڑے ہیں انہوں نے مجھے پانی پلایا اور فرمایا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ ابھی چند ہی قدم چلے تھے تو فرمایا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے میں نے کہا یہ تو مدینہ منورہ ہے فرمایا اتر جاؤ اور جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام ارض کرو اور یہ بھی عرض کرنا کہ خضر علیہ السلام نے بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اللہ اکبر یہاں ایک پیرا پہرا شیر بھی ہے نا کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھے کو سہارا دے کسی کے ہاتھ میں مجھے سہارا دے سے پر جیتا پر جیتا اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ اس شعر سے مجھے وہ وقت یاد آ گیا محمود بھائی جب دعوت اسلامی کے مجری ماحول کے قریب آ رہے تھے اور سالانہ بین الاقوامی اس میں تو بھرائی سما تین روزہ ہوا کرتا تھا ملتان شریف میں سے مدینہ میں اور وہاں تصور مدینہ میں یہ کلام جو ہے وہ پڑھا جاتا تھا اور مجھے جو یاد پڑا ہے کہ شاید اس اجتماع میں بھی یہ کلام آپ نے پڑھا ہوگا اللہ آپ کو برکت ماشاء اللہ بہرحال آپ نے بھی کئی اجتماع آپ نے پڑھا ہوگا دیکھا ہے نے الحمدللہ مدنی چل کی سکرین پر بھی دیکھتے ہیں تو مدنی چل کے ناظرین یہ ہمارے اندر ذوق اور شوق ہونا چاہیے بے مسلمان بےسیت پیار آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہم اب بھی اگر نہیں بدلیں گے تو پھر کب بدلیں گے ماہر رمضان مبارک ہے شیطان قید ہے یہ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو دین اسلام کی طرف ڈائیورٹ کریں ہم اپنے انداز کو ہم اپنی گفتار کو ہم اپنے معاملات کو ہم اپنے نظریات کو ہم اپنے فیوچر کو اس کو دیکھیں اس کا انالسس کریں اگر یہ اپنی منزل سے ہٹ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ رہا ہے تو ہم اس کو یہاں پر پٹری پر لے آئیں اور اس کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر وابستہ ہو جائیں گے تو ان جس طرح دنیا میں زندگی کیسے اچھے طریقے سے گزارنی ہے یہ سیکھنے کا ذہن بنے گا ویسے ہی ان شاء اللہ یہ ذہن بھی بنے گا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کرنی ہے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی رضا بھی حاصل کرنی ہے اور دل کے اندر ایک داود اسلامی کے مدنی ماحول کی بہت ساری برکات ہیں امیر السنت کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی بہت ساری برکات ہیں ایک بہت بڑی برکت اس کی یہ ہے مدن چینل کے ناظرین کہ انسان کے اندر جس طرح مکہ اور مدینے کی محبت پیدا ہوتی ہے جس کی ہم بات بھی کر رہے ہیں ویسے ہی ایک ذوق اور شوق آتا ہے ایک چاشنی ایک بندے کے دل کو ایک کرار ملتا ہے جس کا جس کا بیان الفاظ میں ممکن نہیں ہے آپ نے مدن چینل کی اسکرین پر دیکھا ہوگا کہ افراد نہ سنتے ہیں آشقہ رسول نہ سن رہے ہیں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں نہ سن رہے ہیں آنکھیں بند کیے ہوئے جھوم رہے ہیں یہ کیا ہے یہ ذوق ہے یہ شوک ہے جو داود اسلامی کے مدنی محول میں ملتا ہے الحمد للہ یہ عزل اور یہاں پر ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ بھی ہے جو ہم نے دکھانا ہے کہ نگران شعلہ کے صاحبزادے حامد رضا اتاری حافظ اللہ تعالی سفر مدینہ پر روانہ ہوئے تو نگران شرح نے کس طرح سے ان کو رخصت کیا ایک مدنی گلدستہ ہے آئیے آپ کو جی مدری گلدستہ جب تک وہ تیار ہو رہا ہے تب تک آ, آ, ایک اور بات جو ہے وہ میں اذکر کر دوں داؤت السلامی کے مدنی ماحول کی برکت یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر ایک احساس گنا پیدا ہوتا ہے بندے نے گنا کر لیا تو کم از کم اس کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے جو ہے یہ گناہ کیا ہے اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ, یہ ایک بہت بڑی اللہ تبارک وزال کی رحمت ہے اور بہت بڑی ایک سعد بھی ہے نیزان شرح کی احمد مرحبا اللہ آپ کو جیسے خیر علیکم اللہ اللہ اللہ برکہ برکہ جی تو یہ داود اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک بہار ہے کہ دل کے اندر ذوق شوق بھی پیدا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی ملے گی مکے مدینے کی حاضری کا ایک ذوق شوق بھی پیدا ہوگا اور پھر احساس گناہ پیدا ہو جائے گا کہ اگر بندہ غلط کر رہا ہے تو وہ دل کے اندر ایک ہوتا نا کہ انسان کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ رہا ہو اس کو بتا رہا ہو کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا رب کی نافرمانی والا کام کر لیا ہے اب توبہ کی طرف آ جاؤ یہ انسان کے در احساس پیدا ہونا کیا فرمائیں گے آپ الحمد للہ و سلات و سلیم اس پر میں یہ عرض کروں گا اختراف القبائر جہنم میں لے جانے والے اعمال کتاب میں اس طرح کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص کو اپنے گناہ پر ندامت ہوئی ندامت اس انداز پر ہوئی کہ یہ کبھی یہاں جاتا کبھی وہاں جاتا کہ ہائے میرے اللہ کی نافرما نکل لی ہائے میں نے اللہ کی نافرما نکل لی یوں وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہوتا چلا جاتا اس کا یہ ندامت کا انداز اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رب کریم نے اس شخص کو صدیقین میں شمار فرمایا صدیق یہ اولیاء کرام کے جو طبقات ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجہ صدیق کا درجہ ہے تو ندامت جو ہے نا یہ انسان کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے بلکہ مجھے تو وہ شعر یاد آ رہا ہے سنا ہے شرم والوں کو وہ شرما یا نہیں کرتے ندامت قیامت کے اور سرکار کی بارگاہ میں یہ آسی ہو ندامت لے جانا ایسا کر کے کوئی شعر ہے سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے تو اس طرح کا شعر تو ہے جی جب تک محمود شعر دیکھ رہے ہیں مدم گلدستہ ہم ناظرین کو دکھاتے ہیں آئیے مدم گلستہ دیکھتے Yes, yes, yes, What's <laughs> ابنی السن ناظرین نے بھی دیکھا ہے میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے اور ابھی بھی دیکھا ہے تو آپ اس میں کیوں رو رہے تھے کہ بیٹا آپ کا آپ ابو حامد ہے کنیت حامد بھائی کے نام سے ہی ہے نہیں یہ کنیت میں اس وقت رکھی تھی جب حامد کی ولادت نہیں ہوئی تھی اچھا یہ میں نے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت نے اپنی کنیت ابو حامد حامد رکھی ہے آپ کی کنیت ابو حامد ہے غلط چھوٹا بیٹا ویسے پیارا ہوتا ہے تو بچہ جدا ہو رہا ہے اس پر رو رہے ہیں میں نے ابھی شیر میں کہا تھا سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے تو اب یہ کہ ایک ایک کر کے سارے مدینے جائیں اور وہ ہے نا و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تو اب یہ کہ جو بھی مدینے جاتا ہے تو ایک حسرت تو ہوتی ہے نا کہ میں رہ جاتا ہوں سب مدینے جا رہے ہیں رونے کی کیا بات ہے اپنی تیاری کریں اور روانہ ہو جائیں نہیں یہ تو خیر اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے کہ جب کوئی طلب جاتا ہے بندہ جب کوئی مدینے جا رہا ہوتا ہے, ہے اللہ وقت کہ ہم مدینے جائیں گے اب کی برس ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے اللہ سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یعنی کسی کو آپ مدینے جاتا دیکھیں گے اس کی اس نعمت پرش کریں گے یہ کہ ہمارے پاس دینے کو ہے کیا سوائے آن سو ہوں گے اللہ امیر جب مدینہ شریف کی حاضری ہوتی تھی چل مدینہ کے قافلے بنتے تھے تو اشک عشق کی دھجیاں دی جاتی تھی اللہ تھیلی بھر بھر کے دی جائے یعنی اشک عشق لوگ اپنے عشقا رسول رسول دھجیاں ملتی تھی باقاعدہ دھجیاں ملتی تھی اور غم مدینہ کپڑے کی چھوٹی چھوٹی سی ٹکڑیاں ہوتی تھیں تو وہ ملتی تھیں اور وہ اسلامی بھائی جو غم مدینہ میں غم مصطفیٰ میں فراق مدینہ میں یاد مدینہ میں جو روتے تھے نا تو وہ ان دھجیوں سے کپڑے کی ٹپڑیوں سے اپنے آنسو پہنچتے تھے اور وہ جمع کرواتے تھے اور امیل سنت ان عاشقوں کی دھجیاں لے کر مدینہ جایا کرتے تھے اللہ کہ میں ان عاشقوں کی عشق کے رسول میں رونے والے آنسو لے کر آئے ہوں اور بعض وہ بھی تھے جو اتنی اتنی بوتلیں آنسو کی بھر کر امل سننے کو دیا کرتے تھے Dan. اللہ اکبر وہ ہے نا چل کوئی uh, سجدوں کی سوگات ہے نہ کوئی پاس شکار ہے چل پڑا ہو مدینے کی جانب مگر پر کا ہو کا ایک تو شبے پدری بھی ہوتا ہے نا ایک باپ کی محبت ہوتی ہے اور بیٹے کی محبت یہ ایک ایسی طبعی کیفیت ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی ہوتی ہے اور اس کا ہونا یہ بھی مستحسن ہے اگر باپ کو بیٹے سے محبت نہیں تو اس کی پرورش کیسے ہو رہی ہے اور پھر اس میں بیٹے کا مدینہ شریف کا سفر ماشاءاللہ حال میں شادی ہوئی اور ابھی ان کو سفر مدینہ کی سعادت بھی نصیب ہوئی تو یہ ہوتا ہے اس میں تو آ جاتا ہے رونا تو آئے گا نا میں بھی دو ایک میں آخری بار گیا ہوں اس کے بعد اب تک تو مدی نہیں جا سکا یہ میں عرض کر رہا تھا مدن جہاں کے ناظرین کو کہ سامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ جس طرح ذوق اور شوق ملتا ہے ویسے ہی ایک عشق کی کیفیت اور ایک سوز کی کیفیت یہ بھی پیدا ہوتی ہے حضور عام طور پر تو ایسا ہم نہیں دیکھتے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں اگر مکے شریف جا رہے ہیں یا شریف جا رہے ہیں تو سارے ہار پہنا رہے ہوتے ہیں مل رہے ہوتے ہیں مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں یہ مبارکباد دے رہے ہیں وہ مبارکباد دے رہے ہیں پھر جو ہے وہ ایئرپورٹ تک چھوڑنے جا رہے ہیں اب اس کو اللہ اللہ حافظ کر رہے ہیں الوداع کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی اللہ اب بندہ ادھر جا رہا ہے یہ ہنستے ہنستے واپس آ رہے ہیں اور یہاں آپ مطلب وہ روتے ہوئے سنت کا انداز جو ہے نا یہ دعوت اسلامی میں سب دعوت اسلامی جو ہے نا اگر اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کچھ نہیں ہے دعوت اسلامی الیاس قادری کی کیفیت جذبات اور عادات کا ایک مجموعہ ہے آپ کے جذبات آپ کی کیفیت آپ کے کی احساسات آپ کے انداز اور آپ کی کوڑن آپ کا یعنی قادری دعوت اسلامی دعوت اسلامی الیاس قادری مدا ضلع یہ مارد یہ ہے امیر سنت کی زندگی آپ جس طرح آپ کی کیفیت تھی آپ کا رونا تھا آپ کا قبر کی یاد آپ کا غم آخرت آپ کا غم مدینہ آپ کا غم مصطفی آپ کا غم رمضان آپ کا یاد رمضان تو یہ سنتوں پر عمل تو چٹائی تو مٹی کے برتن تو یہ جو کیفیت امیر سنت کو ایک نیچرلی طور پر قدرتی طور پر آپ کو یعنی آپ کو کوئی طرح کی صحبت ملی ہو یہ ہم نے کہیں پڑھا سنا نہیں ہے نہ آپ سے نہ کسی اور سے اور آپ کا یہ سمجھے کہ ایک ہوتا ہے نیچر آپ کا ایک اپنا ایک نیچر ہے میرا ایک اپنا نیچر ان کا ایک اپنا نیچر ہے ہم سب کا ایک اپنا, اپنا نیچر ہوتا ہے تو ان کا ایک اپنا یہ نیچر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کہ یہ ایک ان کو بائی برتھ اگر کہیں کہ ان کا نیچر کہ وہ ایک خوف کیفیت کی کہ بچپن میں کی کو کہے کہ تو یہ رو رہے ہیں بچپن میں نہیں تو بول اللہ نہیں مارے گا نیا بولو اللہ نہیں مارے گا نہیں آ بولو اللہ نہیں مارے گا تو وہ خوف خدا کی وہ جو بچپن سے ان کی ظاہر ہوئی تو وہ چلتی رہی تو یہ چیزیں جو تھی نا بھائی یہ ہے جاوید اسلامی اب جو زاوت اسلامی سے وابستہ ہوتا رہا اور جس نے امیر سنت کو اس انداز پہ دیکھا وہ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر بھی اس طرح کی کچھ نہ کچھ طبیعتیں ہوتی ہیں اور آپ کو اگر اسی طبیعت کے مطابق کو تربیت کرنے والی شخصیت مل جائے تو پھر اس تربیت میں اس طبیعت میں اور نکھار اور اس میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ چیزیں ہیں تو داوت امر سنت کا شروع سے اس طرح کا ایک انداز و مزاج چلا آ رہا ہے گمے مدینہ یاد مدینہ ذوق مدینہ فراق مدینہ اور اس کو آپ بیان کرتے رہے اپنے بیانات کے اندر صحبتوں میں تو جو قریب آتے رہے جو سنتے رہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایبزارب کرنے کی صلاحیت دی ہے جذب کرنے کی صلاحیت دی ہے کیونکہ بعض زمین ایسی ہوتی ہیں جن پر لاکھ پانی برس پڑے وہ پانی جذب نہیں کرتی بلکہ ان پر پھسلن ہو جاتی عام آدمی چلنا بھی اس کا مشکل ہو جاتا ہے ایسی اور بعض زمین ایسی ہوتی ہیں کہ جو جذب کر لیتی ہیں مگر ان سے فصل نہیں اگتی وہ بعض ایسی ہوتی ہیں جو جذب بھی کرتی ہیں اور خوبصورت گھاس بھی اگاتی ہیں تو اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں تو اب جس کو جیسی طبیعت نصیب ہو تو یہ ایک اچھی عادتوں کی برسات ہے میل سنت کی جو دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں پر برس رہی ہوتی ہے اب جس کی جیسی زمین ہوتی ہے وہ ویسا لے رہا ہوتا ہے زمین کا اچھا ہونا ہر چیز ہر ہماری کوالٹی نہیں ہے اگر میرے اندر کوئی سی چیز ہے کہ میں ایبزارب کرتا ہوں آپ کے اندر کوئی سی چیز ہے آپ ایبزارب کرتے ہیں جس کرتے ہیں تو یہ آپ کی اس طبیعت کو اللہ نے بنایا ہے اس میں کوئی آپ کا کسب نہیں ہے تو اس میں آدمی کو غرور بھی نہیں ہے تکبر بھی نہیں ہے فخر بھی نہیں ہے اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ بھائی میرے اندر یہ کوالٹی ہے یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ مطلب یہ آدمی کسب سے کیا کرتا ہے تو جس کو نہیں دی اس کو نہیں دی جس کو دی اس کو دی, اس کو دی ہے تو یہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے گا اگر اس کے اندر ایسی کوئی چیز ہے کہ وہ ان چیزوں کو فیل کرتا ہے محسوس کرتا ہے بس کلے جب پھار دیتے ہیں ایسے کلام پڑھے جاتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں اور ان کو مطلب کہ وہ دھارے لگ جاتی ہیں ان کی تو ہوتا ہے گوشت پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے تھے اور ہزاروں کے شرکا بیان سنتے تھے بازوں کے بازوں کے روح نکل جاتی تھی ان کے لینے کی ایک اپنی کیفیت ہوتی تھی اور بعض لے لیتے تھے تبدیل بھی ہو جاتے تھے بعض کر کر آ کر آگے بڑھا دیتے تھے تو اللہ تعالی نے مختلف قسم کے بندے اپنے زمین پر رکھے ہیں جی اور وہ جانتا ہے کہ کس بندے میں کیا معاملہ ہے سبحان اللہ. یہ ایک اور بات بتائیں جیسے مثال کے طور پر میں مدنی چینل کا ایک ویور ہوں آج پہلی مرتبہ مدن چینل دیکھ رہا ہوں اور آپ یہ غم مدینہ کی بات کر رہے ہیں یہ کیا ہے غم مدینہ یعنی مدینے کی یاد یوں سمجھیے کہ آپ کا بیٹا سے آپ دور ہیں تو اس کو غم اولاد کہتے ہیں کہ ماں بیٹے کی یاد میں رو رہی ہے کہ بیٹا نہیں ہے بیٹا نہیں ہے نہ بیٹا آ رہا ہے نہ بیٹے کے میں جا پا رہی ہوں تو عید کے موقع پر مختلف موقع پر بیٹا یاد آتا ہے یا کوئی آپ کا عزیز جا رہا ہے مثال کے طور آپ کا بیٹا کسی ملک میں اور آپ کا عزیز جائے گا تو آپ اس کو کیا کہو گے میرے بیٹے کو سلام کہنا مجھے میرا بیٹا بہت یاد آتا ہے محبت ہے بیٹے کی تو آپ یہ کر رہے ہیں تو جب کوئی مدینے جاتا ہے تو ہمیں چونکہ مدینے سے محبت ہے مدینے والے سے محبت ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جب تم جا رہے ہو تو سرکار کی بارکاہ میں میرا سلام ارض کرنا میرے لیے بھی دعا کرنا میں بھی پہنچ جاؤں تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ مختلف لوگوں کو مختلف ہوتی ہے تو خیر اولاد کی محبت بری نہیں ہے اولاد کی محبت اچھی ہے جبکہ اس محبت میں منہمک ہو کر وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت مال کی محبت سونے چاندی کی محبت گھر بار کی محبت فیملی کی محبت یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں ڈالی ہے یہ قرآن کریم اس پر شاہد ہے وہ زوینہ کر کے ہے نا آیت زوئینہ لناس Hey, سورہ میں یا سورہ عال عمران میں غالبا ہے hey, hey, آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے آیت کریمہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس چیز کی محبت داخل کی ہے مال کی سونے کی چاندی کی کھیتی باڑی کی اولاد کی بیوی بچوں کی اس طرح کی محبت اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں ڈالی ہے مگر آخر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ کے پاس ہے نا وہ اس سے بہتر ہے <سلام> <سلام> تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ محبتیں ہیں لیکن ان محبتوں کا انحماق یہ مطلوب شریعت نہیں ہے یعنی اس میں ایک اعتدال ہونا چاہیے کیونکہ ایک طرف یہ بھی ہے کہ اللہ مطلب یہ ہے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے اولاد فتنہ بھی بن جاتی ہے تو یہ چیزیں ایک لائنیں کھینچی ہوئی ہیں شریعت جو ہے یہ ایک لائنیں کھینچی ہوئی ہیں یہاں جا تو یہاں لائن ہے وہاں جاؤ تو وہاں لائن ہے لائنیں کراس نہ کریں چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں جہاں ریڈ لائن نظر آئے رک جائیں ریڈ لائن سے پہلے بھی ایک لائن آتی ہے کی لائن آتی ہے تو شبہات کی لائن کو دیکھے تو رک جائیں تاکہ ہم وہ ریڈ لائن میں نہ پڑ جائیں تو یہ ہوتا ہے تو قرآن کریم میں یہ مضمون موجود ہے تو اولاد کی محبت تمام چیزوں کی محبتیں ہیں مگر جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے تو مجھے آیت کریمہ یاد نہیں ہے من آیت کریم آپ کے سامنے بالکل بیان کرتا اور اس میں بہت سبق آموز اور ایمان افروز آیت مبارکہ ہے اور اس میں بہت خوبصورت سبق ہے کہ یہ چیزیں ہیں ایک نیچرلی ہی ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے یہ ایک اور بات میں چاہ رہا تھا اس پر بھی ہو جائے آج ہمارے ہاں یہ تو شوق ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا کے پیچھے جائیں گھوم پھر کے آئیں آب و ہوا تبدیل کریں لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے حج کے جن بھی قریب آنے والے ہیں خوش نصیب مکہ مدینہ کو بھی جا رہے ہیں الحمد لیکن یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کا حج کرنے کا بعض کا ذہن نہیں بن پاتا ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کروڑوں پتی ہیں اور الفاظ ان کے یہ ہوتے ہیں بھی صحت مند بھی ہیں ایسا نہیں کہ بالکل کمزور سے ہیں لیکن الفاظ ایسے ہیں کہ جی حج بڑا مشکل ہے بہت مشکل کام ہے حج کرنا پھر کر لیں گے اگلے سال کر لیں گے بعد میں کر لیں گے یہ ایک انداز جو ہے وہ اپنایا ہوتا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ کچھ مدنی پھول آپ اس بات پر بھی لیں کہ آخر وہ کیا معاملات ہیں وہ کیا وجوہات ہیں کہ ہمارا یہ ذہن نہیں بنتا کہ ہم نے اللہ سبارک وطالعہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور جو اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کی اطاعت کے اندر اس کی فرما برداری کے اندر ہم نے تگود کرنی ہے ہم نے ایفرٹ کرنی ہے اپنے آپ کو لگانا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کو اپنی سارت مندی سمجھنا یہ آخر کیوں ہمارے دل میں نہیں آتا اور یہ بات جو امام غزاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ عبادت کی مشقت کو نہ دیکھو کہ مشقت ختم ہو جائے گی اور اس کا ثواب جو ہے وہ باقی رہ جائے گا اور گناہ کی لذت کو نہ دیکھو کہ گناہ کی لذت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی لیکن اس کا وبال جو ہے یہ باقی رہ جائے گا آخر وہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ ساری باتیں ہمارے دل میں نہیں آتی ہمارا اس طرف ذہن نہیں بنتا ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ ہم اللہ تبارک تعالی کی اطاعت و فلم برداری کے اندر مشغول رہے کیا وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہیں اس کے کیا اسباب ہیں کیا معاملات ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اس طرف نہیں آ رہا اور جس جس کام میں وہ لگا ہوا ہے اور جس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے اسی کو بس وہ اپنا اسے آپ کہتے ہیں نا کل کائنات بنائے ہوئے اور اگر دوسرے الفاظ میں کہیں تو کنویں کا ہوئے زندگی گزار رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا معاملات ہیں کیا وجوہات ہے اس کی کیا اسباب ہے وجوہات کی طرف بھی ان جائیں گے لیکن ہمارے وہ محمود بھائی جی کیونکہ آپ وجوہات بتاتے بتاتے بہت سارا سبب بھی بتاتے چلے گئے اور ماشاء آپ کی سوال میں ہی آپ کے جوابات اور اسباب چھپے رہتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے تو اگر اجازت ہو تو کچھ ایک کلام سن لیں جی بالکل ماشاء اللہ حدیث جو گفتگو ہو رہی تھی ماشاء وہ سن کر ذہن بنا اس کلام کا پیش کرتا ہوں اللہ کی ہے یا اب بہانے دو تا کار کی با کرایا دو محبوب, محبوب نے آنا ہے رہو کو سجا بنو جو چاہو سدا دے رے تر بنو اکبار جانی کو سینے سے لگا دو ایک بار تو جانی کو سینے سے لگا دو مشکل ہے دل میرا اری میں ابھی جانا ابار دے میری آہو کو تو جانے دوبارے سبا سلمان بھائی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مدینے منورہ کی سرزمین پر لکھا گیا نا کس پر لکھا گیا یہ بتائیے اللہ اللہ آج کی بات تھوڑی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں آج پہلی بار دیکھ یا پہلی بار سن رہا ہے تو کیا اس کو پتا نہیں ہوگا کہ مطلب کہ دنیا بھر کے عاشقانے نبی صلی اللہ تعالی وسلم انہوں نے مدین منورہ کے لیے بڑے بڑے قصائد لکھے بڑے بڑے کلام لکھے حضرت امام اللہ جی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا بڑا پیارا قصیدہ ہے ان نلتی یومن علاحرس رود نبی المحترم سرکار کے بارگاہ کے لیے دربار کے لیے جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ آپ کو مدین منورہ چھوڑنا پڑ رہا تھا تو آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوئے تھے اور وہ کیفیتیں کتابوں میں لکھی گئی ہیں کہ آپ کس طرح اشک بار آنکھوں سے اور ایک جس کے اندر ایک بڑی کیفیت میں آپ نے مدین منورہ کو رخصت کیا تھا سے وہاں سے رخصت ہوئے تھے تو مدین مرورا زادہ لو شرف تعظیمن یہ واقعی وہ سرزمین ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے جس سے محبت کی جاتی ہے اور جس کی محبت میں لوگ عائشان رسول روتے ہیں تڑپتے ہیں بلگتے ہیں اور بس کچھ بھی ہو جائے پہنچتے ہیں تو اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے رہتے ہیں آکا مدینے نے بلا لو مدی نے بلا لو نے بلا لو اور یہ عرض ایک وقت اگر میں کہوں کہ شاید دنیا بھر میں لاکھوں لاکھ, لاکھ آشکا نے رسول کرتے ہوں تو شاید یہ غلط نہ ہوگا کہ مدینے کی یاد میں چاہے امریکہ میں رہتا ہو چاہے یو کے یورپ میں رہتے ہوں چاہے کشمیر میں رہتے, کشمیر میں رہتے ہوں چاہے آپ یہ پاکستان کے کسی اور شہر میں رہتے ہوں ہند میں رہتے ہوں بنگلہ دیش میں رہتے ہوں یا چائنا میں رہتے ہوں رشیا میں رہتے ہوں اب دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتے ہوں مدینے کی یاد کس کو نہیں آتی ہوگی اللہ کہ ہو وہاں سے ہو میں جاؤں اور مدینے بارغیر اثار میں حاضر دو اللہ عاشق مدینہ میر سنت کی ہم مدنی چینل پر زیارت بھی کر رہے ہیں وہ جو آ, تھا وہ سورہ عال عمران کی نمبر چودہ ہے جو میں نے بھی بیان کی تھی وہ قاری صاحب اگر سورہ عال عمران کی آئے نمبر چودہ کی تلاوت بھی ہو جائے یہ اور اس کا ترجمہ قبض المان بھی بیان ہو جائے زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب من الذهب والفضة والقيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ترجمة لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت عورتیں اور بیٹے اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے اور اللہ عزوجل ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانا تو یہ چیزیں بنیادی طور پر ہیں جی مگر مفسرین نے اس میں وضاحت فرمائی ہے کہ اس میں انہماق نہیں ہونا چاہیے جی ان کی محبتیں اور ان کی چیزیں اپنی جگہ پر صحیح محبت تو یہ چیزیں تمہیں گناہوں پر نہ ابھارے اللہ کی نافرمانی پر نہ ابھارے کہ مال و محبت اور اولاد اور بیوی بی بچوں کے لیے بندہ حرام کماتا ہے ناجائز آمدنی اختیار کرتا ہے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ان چیزوں سے آدمی خود کو بچاتا ہے اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچاتا ہے اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اسے بس جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے وہ چیزیں ملتی ہیں آج ہمارے یہاں پر عموماً ان چیزوں کی خواہشات کے پیچھے پڑ کر لوگ حرام میں پڑ جاتے ہیں ناجائز کام میں پڑ جاتے ہیں ہر چیز ہر چیز یہ درست نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کو فرمائے گئے جو یہ جو ہے نا یہ اس کے بارے میں جو یہ فرمایا یہ ایک یہ جملہ بڑا غور طلب ہے اگر اس کو تھوڑی سی توجہ کریں کہ اللہ تب یہ دنیا کی پونجی ہے یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے تو یہ آخرت کی اس میں سوچ بھی ہمیں دی گئی ہے تو اس طرح ہاں اپنی زندگی کو گزاریں اپنے رب کی نا فرمانی سے بچیں وہی جو تدان جو آپ نے کہا تھا کہ آدمی کیوں اس کے لیے روتا ہے مم. کاروبار کے لیے بھی روتا ہے اولاد کے لیے بھی روتا ہے بیوی بچوں کے لیے بھی روتا ہے کبھی کہیں بیٹھا ہمارے کتنے ایسے مجھے ملاقاتیں ہوئی ہیں پاکستان کے باہر جب سفر ہوتا ہے کہ وہ روتے ہیں بیوی بچوں کے لیے ماں باپ کے لیے وہ کیوں رو رہے ہیں بھائی ماں باپ اور بیوی بچوں کے لیے تو ان کا فراق ہے کہ محبت ہے تو جو ماں باپ کے فراق میں رو سکتا ہے بیوی بی بچوں کی محبت میں رو سکتا ہے بلکہ وطن کی محبت میں بھی لوگ روتے ہیں تو مدینے کی محبت میں بننا کیوں نہیں روئے گا اللہ تو مدینے کی محبت میں بھی روئیں گے مدینے کی چاہت میں بھی روئیں گے اور یقیناً یہ مدینے کی محبت میں رونا یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا انعام ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے سنتا ہے جانتا ہے کہ یہ مدینے کی محبت میں اس لیے رو رہے ہیں کہ میرا محبوب مدینے میں ہے سبحان اللہ تو جو سرکار کی محبت میں روئے گا سرکار کے تعلق سے روئے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی کو اس کا رونا اس کا تڑپنا اس کا بلکنا بے حد پسند آئے گا اور یہ پسندیدگی یہ پسندیدہ عمل کیا عجب کہ ہماری بے حساب مغفرت کا ذریعہ بن جائے سبحان تو اللہ مدینے کی یاد میں رونا چاہیے جو مدینے جا رہا ہو تو اس کو بھی اشکبر آنکھوں سے ودا کرنا چاہیے کوئی اس میں نہیں بلکہ آنے والے کو تو باقاعدہ سے ستازیت کرنی چاہیے کہ اسے مدینہ چھوٹ گیا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد انشاء اللہ قریب امیر السنت یہ مدنی مداخرے کی طرف تشریف جائیں گے اور ماشاء وہاں بھی کلام کا سلسلہ ہوتا ہے آئیے سنتے ہیں کیا پڑا جا رہا ہے اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ رب سوئے مدینہ مستانہ شماں کا بن کے جاؤ اس شمعے دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں ان کے سوا کسی کی دل میں نارجو ہو ان کے سوا کسی کی دنیا کی ہر سے بے دانہ بن کے چا یار سوے مستانہ بن کے جاؤ اس چاؤ جا کا بن کے جا سل حبیب صلی اللہ تعلّہ اللہ محمد اللہ کریم ایسا چلنا ہمیں بھی نصیب فرمائے اور بس اس طرح سفر مدینہ کی سعادت بھی نصیب ہو آمین تو خیر واپا آج دنیا کے کئی ممالک میں اکیسویں شب بھی ہے کئی ایسے مدینہ منورہ میں آج اکیسویں شب ہے اور بھی بعض ممالک میں اکیسویں شب ہے انشاءاللہ کل یہاں اکیسویں شب ہے اور اللہ کریم ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ صحت و تندرستی کے ساتھ اس مبارک راز سے ملنا بھی نصیب فرما دے ہمارے متقفین کے ساتھ ساتھ آج کچھ ان اسلامی بھائیوں کے تاثرات بھی مجھے بتائے گئے ہیں کہ جو فیدان مدینہ آتے ہیں یا آئے ہیں تو کچھ ملے جلے سے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں میں نہیں میں نہیں ہوں میں شرکت کے لیے آتی ہوں نہیں ہوں لیکن میں جو ٹائم ملتا ہے میں آتا ہوں سب پہلے رمضان سے آ رہا ہوں میں ہوں میری رہائش ہے لیکن پھر بھی میرا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو گزاروں فیضان مدینہ میں گزاروں میں بیان سننے آتا ہوں اور درخت وغیرہ ہوتا ہے اس میں شامل ہوتا ہوں روزانہ آتا ہوں میں مدنی پل پہ سن رہا ہوں پہلے چلے جاتا ہوں یہاں پر ہم ترابی پڑھنے آتے ہیں اس کے علاوہ جب حاجی صاحب کا بیان ہوتا ہے جب حضرت صاحب کا بیان ہوتا ہے وہ بیان ہم سنتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں دنیاوی لحاظ سے بھی دینی لحاظ سے بھی اور ایک سکون ملتا ہے دلی سکون ملتا ہے وہ سکون مجھے کہیں نہیں ملا ایسا ماحول ہمیں باہر دیکھنے کو نہیں ملتا جیسا ماحول یہاں دیکھنے کو ملتا اخلاق کی تربیت کے حوالے سے جو ہے یہاں پر جیسی تربیت کی جا رہی ہے آم, کاش کہ ہم سب لوگوں کے اوپر یہ جو ہے اثر انداز ہو جائے ہماری جو ہے اخلاقیات میں یہ چیزیں محفوظ ہو جائیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ بیٹھ کے پاپا کا فیص مل جاتا اور کیا چاہیے سے بڑی چیز پھر اللہ کے ولی کی زیارت ہوتی اس سے بڑی کیا چیز سیکھیں گے میں نے اور اسلامی بھائیوں کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا میری کچھ غلطیاں تھی جو میں نے ان کو دیکھ کے سیکھی پھر ساتھ میں میرے اسلامی بھائی آتے ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں انہوں نے مجھے طریقہ سکھایا جلوس نکلے گا حضرت روپیہ رضی اللہ تعالیٰ جلوس مبارک ہے جلوس کا تو پتہ چلتا ہی تھا کہ پہلے بھی جو جلوس اس طرح کے نکلتے تھے لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ آج جو ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا دن تھا میں اسپین سے آیا ہوں تو وہاں پہ اگر ہم جلوس نکالتے ہیں تو میں تو اس ٹاپک کی بات کروں گا کہ نان موسلم بھی پھر ہمارے ساتھ کوشچن کرتے ہیں مجھے خود آئی آج پتا چلا الحمد رضی اللہ تعالیٰ نہ دوسروں کی بات میں اس چیز کو بہت اپریشیٹ اس سلسلے سے کروں گا کیونکہ ہماری قوم جو ہے اور بیسکلی جو میں اپنے نوجوان کو دیکھتا ہوں یہ ہماری میراج بھول چکی ہے جو شخص اپنی ماضی کو بھول جاتا ہے اس کی بربادی اس دن سے شروع ہو جاتی ہے تو یہ اگر چھوٹی چھوٹی پہ اس طرح کے بزرگان دن اور ہمارے پر کے دن کو منانا حقیقت یہ ایک بہت اچھا میسج ہوتا ہے ان تمام یوتھ کے لیے کیونکہ بہت سے تعداد ہے جو ان تمام کے ناموں کو جانتی نہیں سے واقف بھی نہیں ہے میں بالکل نہیں سنا یہ دعوت اسلامی نے پہچان کرائی ہے ہمیں باقاعدہ نہیں معلوم تھا کہ اس دنوں کے اندر یہ اس مبارک منایا جاتا ہے یہ دن کا بھی نہیں معلوم تھا کہ اس دن جو ہے نا یہ اہل بیٹھ کے جو ہے جلوس نکالے جاتے ہیں دعوت اسلامی کی برکت سے ماحول کی برکت سے میں معلوم ہوا اس کا علم جو بہت کم لوگوں کو تھا وہ یہ چل گیا کہ انیس رمضان اللہ دن ہے یہ جلوس منائیں گے تو انشاءاللہ شاء جشن ولادت کا جو بارہ ربی نور کو جو ہمارا جلوس نکلتا ہے اس کے بنانے کا جذبہ ملے گا یہ ٹرینڈ جو ہے دعوت اسلامی کا بہت ہی زبردست ہے اویئرنیس پیدا ہوتی ہے اور نیو جنریشن کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے دن ہیں ہمارے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ فادرز ڈے مدرس ڈے اینڈ ڈفرنٹ فلاورس ڈے اور ڈیز ہمیں جو ہماری میراث ہے جو اصل میں ہمیں دین نے ایک میسج دیا اور جہاں سے اسلام زندہ ہوا جہاں سے اسلام کو ایک نئی روح ملی ہے ہم ان دنوں کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں تبھی اس کے بعد اس کے لیے ہمارے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے ہمیں معلوم نہیں تھا ان دنوں کے بارے میں دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت کی وجہ سے ہمیں معلومات حضرت کائے گا تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے اصلاف ہمارے بزرگان دین کی عزمت یہ شام تھی کہ ہم ان کو یاد رکھیں گے ان آج تو یقین کرے بس اللہ تعالیٰ نگرانی شعرا کا سایہ ہم پر قائم رکھے بہت ہی انہوں نے علم دیا الحمدللہ ہر کوئی تقریباً موبائل یوز کرتا ہے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی جوا ہو سکتا ہے میسج کے ذریعے جو موبائل پہ ایس ایس آتے ہیں وہ اکثر ہم کلک کر دیتے ہیں ہمیں تو یہ بات پتا ہی نہیں تھی یہ بھی جو ہے ایک ٹائم تھا خود اسنوکر کا بہت شدائی تھا اور کافی کھیلتا تھا جس طرح کہتے ہیں نا کسی بھی چیز میں مہارت ہونا اس میں اس طرح مہارت تھی اور بول بول کے کہتے ہیں نا یہ بال جا رہی ہے یہ ادھر جائے گی یہ مہارت تھی اور یہ پتا ہی نہیں تھا کہ اسنوکر میں حالانکہ عام طور پہ جوا نہیں لگا ہوتا مطلب آپس میں دو کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں آنے والے ان پیسے دینے ہوتے ہیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی جوا ہے میں دوسروں کیا بات کروں گا ہمارے اپنے محلے میں بھی ایسا چلتا ہے ایک سائڈ سے باپ بیٹھا ہوتا ہے ایک سائڈ سے بچے بیٹھے ہوتے ہیں باپ بچوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے کبھی وہ باپ سے پیسے لے لیتا ہے یا کولڈ ڈرنک وغیرہ جیسے شرط وغیرہ لگاتے ہیں ایسے ایسے معاملہ جو ہم کو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ جوا بھی ہو سکتا ہے کنچے جو ہم دو مارتے تھے لے لیتے تھے یہ بھی جوا ہے یہ معلوم نہیں تھا اتنے سالوں میں آج پتہ چلا الحمد ہم, ہم نے بہت ایسے کام کیے جس ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہ جوا ہے لیکن اب ہمیں پتہ چلا اور ہم نے توبہ بھی کیے یہ کافی چیزوں کی تو ابھی بیان کے بعد ہی پتہ چلا کہ ایسی ایسی چیزیں جو ہم لوگ کرتے ہیں اور جس کو ہم سمجھتے نہیں ہے کہ یہ جوا ہے اور بہت زیادہ خوشی سے کرتے جا رہے ہیں شرا نے بھی توبہ کروائی اور خود سچے دل سے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہم لوگ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور آئندہ کے بعد نہیں کریں گے موبائل کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ موبائل پر جب لوگ ایس میں سے آتا ہے تو وہ بھی پیسے اس, اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی لیکن جب یہ آج با, بیان ہوا ہے تو پتا چلا کراتی تھے میں اس سے پہلے کبھی دعوت اسلامی میں نیا نئی فیضان مدینہ میں آیا جب مجھے کوئی مشکلات پریشانی تو میرا ایک دوست مجھے یہاں پر لے کے آیا جب میں دعوت اسلامی میں آیا تو مجھے اتنا سکون ملا اور اتنا سکون ملا کہ میں نے تیس دن کا احتاب کے لیے بھی ارادہ کیا اور انشاءاللہ میرے اللہ میرا دل نہیں کرا یہاں سے دوبارہ جانے کے لیے اور انشاءاللہ 3 دن کے قابلے کے لیے بھی میں نے تیاری کی ہے اور انشاءاللہ 12 اللہ بارہ مہینے کے لیے بھی تیاری کروں گا انشاءاللہ کل میں نے گلدستہ دیکھا بہن اور بھائی کے بارے میں تو میں آنے سے پہلے اپنی بہن کو سسٹر کو مار کے آیا تھا مجھے اپنی کہتے تاریخ جو گنا میرے کر کے آیا تھا نا جو میں نے دیکھا کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کو صرف ماں کا باپ کا پیار پانے کے لیے اس کو مجھے جان سے مار دیا لیکن اس نے بھی کیا پایا ماں باپ سے بھی کھو دیا اس نے میرے سسٹر کو جب مار کے آیا تو میں رو ہی رہا تھا نواز تک میں روتا رہا مجھے نہیں پتا تھا باپا کے آج میری افتاری ہوگی مجھے ایک بھائی نے پاپا کے ساتھ افتاری ہے اور استفاق سے جب میں گیا تو پاپا کا دستے مبارک مجھ سے ہو گیا تیرے ہاتھ سے آدھو اس طرح جاری ہو نے مجھ سے اس وقت معافی مانگی آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے جی بس میں کیا بتاؤں میں بہت گزار تھا میرا کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھ سے اس طرح جیسے اللہ یا اللہ جس سے رمضان میں خوب دل لگا ہوا اس طرح میں آ کے بال خوش آئی اللہ رہا رابطہ کر کے سسٹر سے معافی مانگوں گا میں ہو سکتا ہوں میری سسٹر دیکھ بھی رہی ہوں پلیز مجھے معاف کر کے میں آج کے بعد تو میری بڑی بہن میں سب سے چھوٹا ہوں اللہ تعالیٰ سب کچھ دیا ہے میرے کو لیکن بہار بھی رکھا مجھے معاف کر دو ابھی نہ ماف کر جی ہاں کرو آپ بھی کچھ فرمائیں یہ اسلامی بھائی یہ غلط بندی وہی ہوں گے گھٹنے پر جن کے ہاتھ رکھا تھا یہ پہلے سے بچارے دیکھے بتا رہے نا کہ نادم تھے اپنی بہن کے تعلق سے جو اس نے سو... وہ کچھ مار دھاڑ کر کے آئے تھے <تصفح> اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے توبہ بھی کریں اور بہن سے فورن فون پر معافی مانگیں ان کو راضی کریں کوئی اچھا سا تحفہ ان کو پیش کریں جس سے وہ راضی ہو جائیں اسی طرح ماں باپ جن جن کو بھی مطلب اپنی زبان سے یا جس طرح بھی تکلیف پہنچائیے ان سے سبھی سب کو معافی تلافی کرنی چاہیے ندامت یہ بہت بڑی سعادت ہے وہ بازو کا یہ کہتے ہیں کہ گناہ وہ کم کام کر جاتا ہے کہ جو نیکی نہیں کر پاتی گناہ بھی بازوں کا جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے اور وہ یوں ندامت کے ذریعے کہ بندہ اتنی ندامت اتنی ندامت اتنی شرمندگی کرتا ہے کہ بس رب کی رحمت جوش پر آتی ہے اس کو معافی بھی دے دیتا ہے اس کی مغفرت بھی کر دیتا ہے اس کو جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دیتا ہے اس کی رحمت کچھ دیر پہلے وہ اختراف القبائر جہنم میں لے جانے والے اعمال کے شروع میں اس طرح کا ایک واقعہ لکھا ہے میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ ایک شخص سے گناہ ہو گیا اور وہ ندامت کی وجہ سے یہاں وہاں دوڑے جا رہا تھا کہ مجھ سے اللہ کے نہ فرمانی ہوگا اللہ کے نہ بڑی اس کی کیفیت تھی تو لکھا ہے بابا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ توبہ کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو صدیقین میں شمار فرمایا بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ ندامت بڑے کام کر جاتی ہے لیکن اب اللہ ہمیں ایسی ندامت نصیب بھی فرما دے سچی کسی نے کہا ہے نا ندامت حسر میں اے او تم ساتھ لے جا ندامت حسیر میں کو وہ شرما یا نہیں کرے تی سنا ہے شرم والوں کو وہ شرما یا نہیں کرے تے oh. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى و رضا